تم فرماؤ اللہ بس ہے گواہ میرے تمہارے درمان دو سو بے شک وہ اپنی بندو ہے کو جانتا دیکھتا ہے